کیونکہ اللہ بڑا بھی نیاس ہے بذات خود قابل تعریف المین قبل بآم لم اللہ جم روم بل بہ نتی فردو ادی افواہلوکال ان کے فرن بھم اِسلفی شکی تری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 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تم ان انتم بشر ترین ف تون ف تون پانی ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا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 اللہ چوکی لو اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ اور ان کے بعد یقینا تمہیں زمین میں بسائیں گے یہ ہے ہر اس شخص کا صلح جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو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 اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا یت الم کل ہوں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 اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بقال الیل دینست ان لہل تم فہل تم مہی مہی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 فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ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 ومثل خبیثت خبیثت من فوق, الارض اجتست من فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا خوبی ستن اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اسمي زرابي جمعون نهو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 جہنم یصلونہا جہنم یصلونہا وبئس القرار جس کا نام جہنم ہے وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلِه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 رونا ہوں سر نیات مبلی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 جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوست اکام آئے گی اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لکم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پر امن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو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 محرمی ربنا ربنا من الناس تهوي ملت وارزقهم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 اور ان کے دل حواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے او المتی ملازب فی پولین غل فول الین علا جلگ قریبنگ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 مساک اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور یہ بات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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیل ہم من قطران سرابیل من النار ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی لیزی اللہ كل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے <سرح> <سرح>